Hmm. تو آج ہم پڑھتے ہیں مرکبِ بنائی تو یاد رکھیے کہ دو قسم ہوتے ہیں دو عسم یعنی دو اسموں کو ملا کر ایک کلمہ بنا دیا جاتا ہے اور ایک جملہ بنا دیا جاتا ہے اب دو اسموں کو جب ملاتے ہیں تو ان دونوں کے درمیان میں بیچ میں ایک رب ہوتا ہے رب دینے والا ان دونوں کو مربوط کرنے والا ایک کلمہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جو ان دونوں کو رب دینے والا اور ملانے والا ایک قلمہ ہوتا ہے تو یہ دو عسموں کو ایک کرتا ہے مرکبے بنائی میں ٹھیک ہے پھر اب مرکبے بنائی میں اس کو اس جو رابطہ ہوتا ہے جو دونوں کو دو عسموں کو ایک کرتا ہے اور ملاتا ہے اس کو ہٹا دیتے ہیں بیچ میں سے جب دونوں قلمیں مل جاتے ہیں تو بیچ میں اس کو کیا کر دیتے ہیں ختم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو جیسے میں آپ کو اس کی مثال دوں یہ جو تعمیراتی کام کے اندر جو شٹرنگ لگتی ہے یعنی پہلے ستون کھڑے کیے جاتے ہیں پھر اس پہ چھت کھڑی کی جاتی ہے تو پہلے ستونوں کو کھڑا کیا جاتا ہے پھر شٹرنگ لگا کر اس پہ کیا ہوتا ہے چھت کھڑی کی جاتی ہے چھت قائم کی جاتی ہے جب دیکھا جاتا ہے کہ اب چھت ستونوں پر بالکل اچھے انداز میں قائم ہو گئی ہے اب چھت کور ستونوں کو ملانے والی چیز جو بیج میں پھٹیاں یا لوہے کی شٹرنگ جس طرح کی بھی ہو اسے ہٹا دیا جاتا ہے کیونکہ ان, ان کا رابطہ اب اچھے انداز میں ہو چکا ہوتا ہے اب واسطے کو کیا کر دیا جاتا ہے ختم کیا جاتا ہے تو یہ ہے مرکب بنائی جس میں دو اسموں کو ایک کیا جاتا ہے اور ایک جو ہو جانے کے بعد جو واسطہ ہوتا ہے جو دو اسموں کو ایک کرنے کے بیچ میں جو رابطہ ہوتا ہے دونوں کو ایک کرتا ہے اور ملاتا ہے اس کا کیا کر دیا جاتا ہے ہٹا دیا جاتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے مرکب بنائی اور لیکن جہاں پر دو اسموں کو ایک کر لیا گیا ہو اور ان کے درمیان میں کوئی رابطہ ہی نہ ہو اسرے سے ٹھیک ہے یعنی کوئی چیز رابطہ کرنے ہوئے بلکہ دو ہی دو چیزیں آپس میں مل جائیں بس ایسا نہ ہو کسی تیسری چیز کی وجہ سے اسے ان دو کو ملایا گیا ہو بلکہ مطلقن خود سے ہی دو چیزیں مل جائیں دو اسم مل جائیں تو وہ کیا ہوگا مرکب مناصرف ہوگا تو یاد رکھیے ایک ہے مرکب غیر مفید کی تین قسمیں ہے مرکب اضافی جو آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں باقی دو ہیں مرکبے بنائی اور مرکب منا صرف ٹھیک ہے مرکب بنائی وہ ہوتا ہے کہ جس میں دو اسموں کو ایک کر لیا گیا ہو اور اس کے بیچ میں کیا ہو ایک حرف رابط ہو جو دو اسموں کو ملانے والا ہو اور اسے کیا کر دیا گیا ہو حذف کر کے دونوں اسموں کو ایک کر لیا گیا ہو تو یہ مرکب بنائی کہ لاتا ہے کہ جو بیچ میں اضافہ ہو اور رابطہ ہو اس کو ختم کر کے دونوں اسموں کو ایک کر لیا گیا ہو ٹھیک ہے یہ مرکب بنائی ہے اور مرکب منا صرف جو ہے وہ کیا ہے کہ دو اسموں کو ایک کر لیا گیا ہو لیکن ان دونوں کے بیچ میں کوئی رابط یعنی دو اسموں کو ایک کرنے والا کوئی بھی نہ ہو بلکہ دو اسم ہو اور دونوں اسم دونوں عصم مل کر ایک مکمل جملہ بن جائیں لیکن ان دونوں کے بیچ میں کوئی حرف رابط شروع ہی سے نہ ہو ایسا نہیں ہے کہ پہلے موجود ہو اور پھر اسے ہٹایا گیا ہو بلکہ حرف رابط ہو ہی نہ یہ مرکب کیا ہے مرکب منا صرف ہے جی جی اب یہ بات سب کو سمجھ میں آئی مرکب بنا اور مرکب منع صرف کیوں ہیرا مہیرہ آپ کو مرکبے بنائی اور مرکبان صرف سمجھ میں آیا مہیرہ کو سمجھ میں آ گیا اور ضلع کو ضلعل کو بھی سمجھ میں آ گیا ارمان جی ارحمان اللہ خیر کرے بیچارے پتن یہ بھی اس کا شکار ہے نیٹ کا ہاں رومان کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون سی دنیا میں موجود ہیں کیوں داؤود صاحب آپ کو اور ملک کمران صاحب آپ کو جی اچھا ادھر اکرا اکرا کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ بتائیں ادھر میں دوبارہ بتا دیتا ہوں ہمزہ اقبال آپ کو سمجھ میں آیا کیوں حمزہ حمزہ ایک بال کو اچھے انداز میں سمجھ میں آ گیا پچھلا پہلا نہیں پچھلا نہیں پڑھا ہوا اس لیے نہیں سمجھ سکے میں آپ کو ایسا سمجھاؤں گا کہ پچھلے پڑھے بغیر آپ کو سمجھ میں آئے گا انشاء اور آپ اضافی بتا دوں دیکھو مرکب غیر مفید بتایا ہے مرکب غیر مفید وہ ہوتا ہے غیر مفید کا مطلب ہے کہ جس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا جو انسان ایک کلام کرتا ہے میں ساری مثالیں بتاتا ہوں سب کچھ کو ایک منٹ کے لیے مرکب غیر مفید سنی داود صاحب آپ بھی ذرا آپ کے لیے زیادہ طور پر اور باقی جو ہمارے ساتھی ہیں پہلے سے اقرا اقرا ہے نور اسلام نے بتایا ہے باقی معامن ہیں کہ کیا آپ پوچھ رہے میں دوبارہ سے ساری بات وضاحت سے بتا دیتا ہوں مرکب غیر مفید وہ ہوتا ہے غیر مفید لفظ ہی بتا رہا ہے کہ غیر مفید کہ ایسا کلام ہوگا کہ جس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا یعنی کہنے والا کوئی ایسی بات کہے کہ جس سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہو تو وہ مرکب غیر مفید کہنا ہے ٹھیک ہے غیر مفید لفظ ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ کلام کیا ہوگا غیر مفید ہوگا لیکن تعلق یہاں پر کیا ہے؟ کلام سے ہیں ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ بائیک سے کوئی چیزیں اٹھائے ہوں ٹھیک یہ مرکب غیر مفید ہے نہیں مرکب کا مطلب کیا ہے کہ دو ایک کلام ہوگا مرکب ہوگا اس کی ترکیب ہوگی اس کے اندر دو جملے ہوں گے مرکب ہوتا ہی ہوا ہے دو, دو دو یا دو سے زیادہ کلموں سے مل کر بنا ہو ٹھیک ہے اب مرکب غیر مفید کہ جو جس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ایسا کلام ہوگا اس کی پھر تین قسمیں ہیں نمبر ایک مرکب اضافی نمبر دو مرکب بنائی نمبر تین مرکب مناصار یہ تین قسمیں ہیں اگر آپ کے پاس کتابیں موجود ہیں تو ظاہر آپ سامنے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا تو مرکب غیر مفید کی تین قسمیں ہیں مرکب اضافی مرکب اضافی وہ ہوتا ہے کہ جس میں ایک دو اسم ہو ایک قسم کی اضافت دوسری کی طرف ہو اضافت کیسا کہتے ہیں منصوب ہونا نسبت ہونا جیسے میں نے کئی مرتبہ میں نے اس طرح کی مثال بھی کہیں دی ہے مثلا داؤد صاحب ہیں داود صاحب کے جوتے ہیں جوتے تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جوتے داود صاحب کے ہیں یہ جوتے دود صاحب کہ ہیں اب جوتے کیا ہوئے مضاف ہوئے اور مضاف مضافرے کون ہوئے دود صاحب تو یہ مرکب اضافی ہے یعنی دو چیزوں کو ملایا گیا ہے ٹھیک ہے اب ہم کہہ رہے ہیں کہ آ... نالین کہتے ہیں جوتوں کو ٹھیک ہے نالئی داود ٹھیک ہے کہ داود کے نالین جوتے تو اب یہ مرکب اضافی ہوگی کہ نالین ان کی اضافت ہو رہی ہے داود کی طرف تو یہ مضاف ہوئے نالین اور مضافل کیا ہوا داؤد مضافل ہوا جیسے انہوں نے مثال دی کہ تافال انہیں غلام و زیدن زید کا غلام غلام کی اضافت ہو رہی ہے زید کی طرف اور زید کیا ہے یعنی زید کی طرف نسبت ہو رہی ہے کسی چیز کی نسبت ہونا وہ کیا کہلاتی ہے اضافت کہلاتی ہے ٹھیک ہے اب دیکھیے غلام اور اس کا ترجمہ ہے زید کا غلام اب اس میں مضاف اور مضافِل ہے کیا ہے مذاف کہتے ہیں کہ جس کی اضافت ہو جس کی نسبت ہو اب غلام کی نسبت ہو رہی ہے زید کی طرف ٹھیک ہے اور جوتوں کی نسبت ہو رہی ہے صاحب کی طرف اب یہ ہے کہ جوتوں کی نسبت ہونا داؤود کی طرف اور اس طرح غلام کی نسبت ہونا زید کی طرف تو یہ مضاف ہوئے دونوں کون کون جوتے مضاف ہوئے داود صاحب کے جوتے داود کے جوتے اس میں مضاف کیا ہے؟ جوتے ہیں اور مضاف ال کیا ہیں داؤد ہیں اور غلام الزیدن زید کا غلام اس میں مضاف غلام ہے اور مضاف مزافلے کیا ہیں زید ہے۔ ٹھیک ہے اس لیے کہ اس کی طرف اضافت ہو رہی ہے اس کی تو یہ ہے مضاف اور مضاف اللہ اور جس چیز کے اندر یعنی جس ایسا کلام مرکب ہو کہ جس میں اضافت پائی گئی ہو صرف مضاف اور مضاف مضافلے پایا گیا ہو تو ایسے کلام کو کہ جہاں پر دو اسم ہوں جن میں سے ایک مضاف ہو دوسرا مضاف مضافلے ہو اس کو کیا کہتے ہیں مرکب مضا مرکب اضافی ٹھیک ہے مرکب اضافی مرکب اضافی کیا ہوتا ہے جس میں دو اسموں کو ایک کر لی جس میں کیا ہو ایک اس دو عزم ہوں مرکبے کا ذخائرہ دو ہوں گے دو عزم ہوں جس میں ایک کی اضافت دوسری کی طرف ہو تو وہ کیا ہوگا مرکب اضافی اس کی تعریف ہے مرکب اضافی کی تعریف کیا ہے جس میں دو عزم ہوں اور اس میں سے ایک قسم کی اضافہ دوسری کی طرف ہو تو وہ مرکب اضافی کے ہیں اب اس میں پھر تعریف میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس کی اضافت ہوتی ہے اس کو مضاف اور جس کی طرف اضافت ہوتی ہے اس کو مضاف لے کہتے ہیں جی داود صاحب اقرا اقرا نور اسلام آپ لوگوں کو کچھ پلے پڑھ رہا ہے جی مرکب اضافی سب کو سمجھ میں آئی اس میں کیا چیز ہوتی ہے نسبت دیکھنا ہوتی ہے کس کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے جس چیز کی نسبت ہوگی اس کو ہم مضاف کہیں گے اور جس چیز کی طرف نسبت ہوگی وہ مضافے ہوگا ٹھیک ہے جی جی داؤود صاحب کے جوتے تو جوتے کیا ہیں مضاف ہیں اور دعوت کیا ہیں مضافلے ہیں تو یہ مرکب اضافی ہے سارا مل کر مرکب اضافی کیا ہے کہ دو اسم ہو جن میں سے ایک مذاف ہو ایک کی اضافہ دوسرے کی طرف ہو یہ مرکب اضافی ہے جس کی طرف اضافت ہوتی ہے اس کو مضافل ہے اور جس کی اضافت ہوتی ہے اس کو مضاف کہتے ہیں یہ اہم مرکب اضافی اور یہ پہلے پڑھا چکا ہوں یہ آج کی بات نہیں ہے یہ آج کا سبق تو ہے ہی نہیں ہے یہ پہلے پڑھا ہوا ہے اس کی تاریخ میں نے شروع میں مہیرہ سے پوچھی ہے محیرہ اقبال نے یعنی غصہ سبق سنا کر نے اس کی تعریف کی ہے اور انہوں نے بتایا ہے تعریف کی ہے اس کی تو ان کو داد بھی دی ہے ہم نے اور زلزویری نے ان کا بھرپور ساتھ دیا ہے جی تو یہ گزشتہ اس باغ سے تعلق ہے آج کا جو سبق ہے وہ آج کے سبق میں ہم نے پڑھنا ہے مرقب غیر مفید کی دو قسمیں مرکب بنائی اور مرکب مناصرف مرکب بنائی اور مرکب مناصرف بنائی کا مطلب یہ کہیں آپ کے بنا بنا سے ہے کہ دو عسموں کو ایک کر لیا جاتا ہے ان دو عسموں کو ملا کر ایک چیز بنا دی جاتی ہے بنائی ٹھیک ہے کہہ دیں آپ یوں ویسے ذہن میں یہ سوچیں تاکہ تعریف آپ کے ذہن میں آ جائے بنا بنانے سے بنانے کو کہتے ہیں کسی چیز کا بنانا تو ایک دو اسموں کو ایک کر لیا جاتا ہے دو عسموں کو ملا کر ایک چیز بنا دی جاتی ہے دو اسموں کو ملا دیا جاتا ہے اور ان دو اسموں کو ملانے والی ایک چیز ہوتی ہے ایک رابطہ ہوتا ہے بھی اس میں رابطہ ہوتا ہے ایک حرف کا جو ان دو کو آپس میں ملاتا ہے لیکن اس رابطے کو کیا کر دیتے ہیں جس کے اندر اس رابطے کو ختم کر دیں رابطہ پہلے ہو لیکن اس رابطے کو بھی ختم کر لیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور رابطے کو ختم کر کے ان دونوں کو بالکل ایک کر دیا جاتا ہے تو یہ مرکبے بنائی کے لاتا ہے ٹھیک ہے اس کی مثال میں آپ کو کیا دو اس کی مثال میں نے دی ہے میں نے اس کی مثال یوں دی ہے تو مثلا اگر ایک آ... بلڈنگ بن رہی ہے تو ایک بلڈنگ جب بنتی ہے تو اس کے لیے پہلے ستون کھڑے کیے جاتے ہیں ستون قائم کیے جاتے ہیں تو ستونوں کو قائم کرنے کے بعد اس ان ستونوں پر چھت کو قائم کیا جاتا ہے اب ان ستونوں پر چھت کو ایک دم سے قائم نہیں کیا جاتا بلکہ بیچ میں اس... کسی چیز کا سہارا لیا جاتا ہے جسے شٹرنگ کہتے ہیں جی مزدور یہ لوگ جو ہوتے ہیں ٹھیکےدار آتا ہے وہ شٹرنگ کا کام کرتا ہے شٹرنگ لگائی جاتی ہے اس پر پھر چھت کو قائم کیا جاتا ہے تو اب ستونوں اور چھت کو ملانے والی چیز کیا ہے وہ شٹرنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اسموں کی مثال دوں گا نا ایک منٹ کے لیے تھوڑا سفر بھی ना کیا کریں نا پہلے سمجھا دوں آپ کو کہ चीज फिर उसकी ہے کیا چیز پھر اس کی مثال دوں گا تو دو یعنی ان چھت کو اور ستونوں کو ملانے والی چیز کیا ہے شٹرنگ. <laughs> وہ مرکب بنائی ہوگا شٹرنگ ٹھیک ہے مرکب بنائی بتا رہا ہوں مرکب بنائی جس میں دو اسموں کو ایک کر لیا جاتا ہے یعنی ان دو چیزوں کو چھت کو اور ستونوں کو ملانے والی چیز بھی میں شٹرنگ ہوتی ہے اب شٹرنگ کو کیا کہ ہمیشہ کے لیوانی رکھتے بلکہ اس کو بیچ میں سے ہٹا دیتے ہیں جبکہ وہ چھت اور ستون آپ اس میں بالکل مل جاتے ہیں اس طرح مضبوط ہو جاتے ہیں کہ پھر اس شٹرنگ کی وہاں ضرورت نہیں پڑتی تو اس لیے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے اب آ جائیں مرقب بنائی کی طرف مرکب بنائی وہ ہے کہ جس میں دو اسموں کو ایک کر لیا جاتا ہو ٹھیک ہے دو اسموں کو ایک کر لیا جاتا ہو اور ان دونوں کو ایک کرنے والا حرف رابطہ ہو رابطہ بنانے والا ہو ایک حرف لیکن پھر اس رابطے کو ختم کر دیا جاتا ہو حذف کر دیا جاتا ہو تو یہ مرکب بنائی ہے مرقب بنائی ہے کہ دو اسموں کو ایک کر لیا جاتا ہو اور دو اسموں کو ایک کر لانے کے بعد بیچ کا جو واسطہ ہے اور رابطہ ہے اس حرف کو ختم کر لیا جائے اور دو اسموں کو بالکل جا اور ایک بنا دیا جائے اب سب کو مرکب بنائی کی تعریف سمجھ میں آئی دو اسموں کو ایک کر لیا جاتا ہو ٹھیک ہے اور اس میں سے حرف رابطہ کو ختم کر لیا جاتا ہو اس کی تعریف اس کی اس کی مثال سنیے جی, جی. جیسے احد آشارہ احدہ اشارہ احدہ آشارہ گیارہ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے عربی میں اشارہ دس احدہ اعشارہ گیارہ احادہ عشارہ یہاں پر دو اسموں کو ایک کر لیا گیا ہے احدہ الگ ایک قسم ہے اشارہ الگ ہے کیونکہ احد ایک کو کہتے ہیں عشر دس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے الگ الگ ہیں دو لیکن اصل میں ان دونوں کے بیچ میں ان دونوں کو ایک کیا ہوا ہے یہاں پر اور ان دونوں کے بیچ میں ایک حرف رابط تھا لیکن اسے یہاں پر ہٹایا ہوا ہے उस پوری مثال کیا ہے احادوں و عاشع عشر بیچ میں و تھا ورفر رابطہ تھا ان دونوں کو ملا رہا تھا میں احادوں و ٹھیک ہے یا حدوں و عاشعن کہیں آپ عہدوں و عاشع گیارہ اصل میں کیا تھا عہدوں و عاشعن یعنی دو اسم تھے ان دونوں اسموں کو ملانے والا بیچ میں کیا تھا حرف وؤ تھا اس مثال میں عہدوں و عاشعن لیکن وو کو ختم کر کے ان دونوں کو بالکل ایک کر لیا اور احد عاشرہ کہتے ہیں اس کو احد عاشرہ ایسے ہی اتیسا عاشرہ انیس تک کہتے ہیں یہی اس کی مثال چلے گی عہد عاشرہ بس یہاں پر وہ نہیں پڑھتے اب عہد عشرہ اِسنا عاشرہ ثلاثہ عشرہ عرب عاشرہ ٹھیک ہے نا یوں چلتے ہیں لیکن اصل میں یہ سارے کے سارے کیا تھے ان دونوں کے بیچ میں حرف رابط تھا عہد و ٹھیک ہے اِسنا عشع یعنی اس کے بیچ میں بھی آتا تھا کبھی نتا تنوع یہ اس طرح آتا تھا اور ثلاثہ ثلاثہ تووہ کہیں گے ثلاثۃ عاشرہ ثلاثہ عاشرہ عرب عربا عاشرہ تو بیچ میں حرف واہو رابط تھا لیکن حرف واہو کو ختم کر کے ان دونوں کے ایک کر لیا ہے تو یہ مرکبے بنائی ہے تو سب کو سمجھ میں آ گئی مرکب بنائی دو اس موقع ایک کر لیا گیا ہو اور اس کے بعد حرف رابطہ کو بیچ میں سے کیا کر دیا گیا ہو ختم کر دیا گیا ہو مرکب بنائی سب کو سمجھ میں آ گئی جی الحمدللہ للہ کیوں دعود صاحب آ کے کچھ پلے پڑی مر کیا کہتے ہیں اس آ... مرکب بنائی داؤد جی داود صاحب مرکبِ بنائی کچھ کچھ دیکھو یار آسان سمپل سی بات ہے مرکب دو اسموں موقع ایک کر لیا گیا ہو اور ان کے بیچ میں جو رابطہ کرنے والا ہو کون سی والی بات حضرت جی آ, فتح والی بات کیا مطلب میں سمجھ نہیں سکا آپ کو وہ سمجھاؤں گا فتحہ جو آتا ہے وہ احادر عاشرہ کیسے ہو گیا مرکب بنا کی تعریف میں میں وہ جب پڑھوں گا تو آپ کو بتاؤں گا پورا اب صرف آپ صرف تعریف سمجھیں جتنا سمجھا رہا ہوں اتنا سمجھنے کی کوشش کیے آگے نہ جائیں وہ بتاؤں گا نا آپ کو اب اتنے جلدی آپ وہاں نہ جائیں یہ بچے ہیں میں ان کو سمجھانا ہے سعید خان آپ کو کہہ رہا ہوں آپ اتنا آگے نہ جائیں نا ابھی بچے ہیں ان کو پہلے سمجھائیں گے اور پھر آگے ان کو لے کے جائیں گے آہستہ آہستہ تو یہ مرکب بنائی کی موٹی سی تعریف ہے کہ دو اسموں کو ایک کر لیا ہو اور اس کے بیچ میں سے جو حرف رابطے ہو اس کو کیا کر دیا جائے ختم کر لیا جائے تو یہ مرکب بنائی ہے مرکب منا صرف ہی سمجھا جاتا ہے مرکب منصر کیا ہے اسی سے ملتا جلتا ہے مرکب منا صرف ہوتا ہے کہ دو عسموں کو ایک کر لیا گیا ہو دو الگ الگ عصم ہو ان کو ایک کیا گیا ہو لیکن ان کے بیچ میں کوئی حرف رابط ہی نہ ہو سرے سے حرفر رابط ہی نہ ہو سرے صحیح تو وہ کیا ہے مرکب منا صرف ہے مرکب منا صرف کیا ہے دو اسموں کو ایک کیا ہو اور اس کے بیچ میں حرفر رابط بالکل بھی نہ ہو مرکب منا صرف بھی سمجھ میں آ گیا مرکب منا صرف کس کس کو سمجھ میں آ گیا لو جی تو سب کو سمجھ میں آ گیا تو انم اقبال کو نہیں آیا کیوں مہیرہ ہاں ضلعل رومان بے چارے پتہ نہیں ہیں کہاں شکار ہو گئے ہیں نیٹ کا سبا منشا کیا کہہ رہے ہیں آپ کو سمجھ میں آیا اور جی سبا منشا نہیں ایسی کوئی مثال نہیں دوں گا مرکبِ منع سر ٹھیک ہے وہ ہے کہ دو اس موقع ایک کر لیا ہو اور ان کے بیچ میں کیا ہو کوئی یار پھر عابد نہ ہو ٹھیک ہے نا تو یہ کیا ہے مرکب مناصر ہے آ جائیں کتاب کی طرف سب کتابوں کی طرف آ جائیں آپ نے مرکب بنائی اور مرکب مناصر کی تعریفیں پڑھی ہیں وہ گزر چکی اب آ جائیں کتاب کی طرف امن کاشان کا کچھ کر لیجیے امن کاشان کے کا ساتھ تعاون کیجیے انہیں آواز نہیں آ رہی ہے آگے سب کتاب میں جلدی سے آ جائیں وقت اوپر ہونے لگا ہے ہاں جی پہنچ گئے حمزہ اقبال کتاب میں ایک منٹ میں پڑھ لوں اس کے بعد آتے ہیں تو آنندیں یہ آپ کو حمزہ اقبال اور زلزبیل بتائیں گے کل آپ کو کہا تھا کہ کسی بھی والے سے رابطہ کرنا ہو تو حمزہ اقبال سے رابطہ کیجئے حمزہ اقبال کے نہ ہونے کی موجودگی میں آپ مہیرہ سے رابطہ کریں گے جی داؤد جی آب کتاب میں دیکھیں مرکب بنائی مرکب بنائی وہ ہے کہ دو اسم کو ایک کر لیا ہو اور ان دونوں میں کوئی نسبت اضافی یا اسنادی نہ ہو اضافی اسنادی کا مطلب جیسے مرکب اضافی میں تھا کہ دو اسموں کو ایک کر لیا گیا تھا لیکن ایک اضافہ دوسرے کی طرف ہو رہی تھی تو کہتے ہیں کہ وہ نہ ہو ٹھیک ہے نیز پہلے اسم کو دوسرے کے ساتھ ربط دینے والا کوئی حرف وا ہو جیسے وا لکھا ہوا یہاں پر کہتے ہیں کہ اصل بات یہی ہے کہ ان دونوں اسموں میں کوئی حرف رابط ہو ٹھیک ہے جیسے احادہ اعشارہ سے ساتا اعشارہ تک کہ اصل میں احادوں معاشا رتی صاطم واشا تھا واو کو حذف کر کے دونوں اسموں کو ایک کر لیا ہے واو کو حزف کر کے دونوں اسموں کو ایک کر لیا ہے جی سمجھ میں آ رہی ہے بات دو اسم تھے الگ الگ, الگ. احادہ اشارہ دونوں اسموں کو ہم. جی تو دونوں اسموں کو ایک کر لیا ہے اور بیچ میں حرف واو جو تھا احادوں معاشا تھا اصل میں تو اس کو واو کو ہٹا دیا ہے اور باقی بچ گیا کیا جی احدہ عاشرہ اور تیسا عشارہ تک سب کے سب ایسے ہی کیوں زلزبیل ماہر سمجھ میں آ رہی ہے سب جی تو بتایا کریں ایک جب لکھ دیتے ہیں کہ یار نو وائس تو پھر اگر وائس ٹھیک ہو تو ضرور بتایا کریں پریشانی سی ہو جاتی ہے ہاں ہاں ماہرہ ہیں کیوں نہیں ہیں اسقائدہ نوائندر انسپیک پہ ہیں جی مرکب بنائی کے دونوں اسموں پر ہمیشہ فتح رہتے ہیں سوائے اس عاشرہ کے کہ اس کا پہلا حصہ بدلتا رہتا ہے یہ قاعدہ ہے اس کا مرکب بنائی جو ہے اس کے دونوں اسموں پر ہمیشہ فتح رہتا ہے اس کے جو ہیں ہی یہی ہیں اس کی مثال احد عاشرہ سے لے کر تیس عاشرہ تک یہ ساری کی ساری اس کی مثال ہے اور ان سارے کا آراب عراب جو ہوگا وہ ہمیشہ سے یہی ہوگا ہمیشہ سے یہی ہوگا کہ ان کے اسموں پر دونوں پر فتح رہے گا احادہ آشارہ فتح کا مطلب کیا ہے زبر ہوگی احدہ پر بھی دیکھیں آخر میں زبر ہے آخری ررح کا اعتبار ہوتا ہے ناحوں میں اور آشارہ کے آخری ارف پر بھی کیا ہے فتح ہے زبر ہے میں نے کال نہیں کی ہے اوے ہوئے حمز وہ چلے گئے ہیں حمزہ اقبال چلے گئے ہیں جی تو احادہ آشارہ دونوں پر کیا ہوگا فتحہ ہوگا ان کے دونوں اسما پر مرکب بنائے سوائے اسنا کے کس کے پہلے؟ اس نا اشارہ پہلا حصہ بدلتا رہتا ہے اسنا اسنا تھا نتھا اس نئی وغیرہ وغیرہ اس کے راہ بدلتے رہتے ہیں مبنی پر فتحہ نہیں ہوتے باقی سارے کے ہیں ہر ایک پر فتحہ آئے گا اس اسنا کو چھوڑ دیں ثلاثہ اشارہ اربع با اشارہ ٹھیک ہے جی اس طرح اِل آخری اس عشارہ تک یہ سارے کے سارے مبنی برفتھا ہوں گے یہ ان پر ہمیشہ ہمیشہ کیا ہوگا فتھا آئے گا زبر آئے گی دونوں پر دونوں پر جی دونوں پر احدہ پر بھی اور عاشارہ پر بھی دونوں پر فتھا آئے گی جی ٹھیک ہے واعظ جی مہرہ نو وائس آواز جی بائیس اوکے ٹھیک ہو گیا تو یہ ہیں ان دونوں پر سب کے سب پر کیا ہوگا زبر ہی آئے گی ہمیشہ سے سوائے اس میں عاشق پہلا حصہ بدلتے رہتے بس اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی عناصر ہوں آخر العنہ رحمۃ اللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ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 جی کیسے ہیں آپ لوگ لرننگ اروا توا سب ٹھیک ٹھاک ہیں اچھا لرننگ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو لوگ ثقائب پہ ہیں ان کو آپ نے سنانے ہیں یا میں نے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے پھر ہمیں سے یہ